اشحد محمد کتاب اللہ و خیر الحدی حد محمد صلی الله عليه وسلم ہر بدع ضلال قسم کی ہمد و ثناء اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار ردو سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ آج کے درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہوں گا اور یہ وہ حدیث ہے جس کا تعلق مسجد نبوی کی فضیلت سے ہے حدیث تو بہت عام ہے آپ سب نے سنی ہوگی بار بار سنی ہوگی لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے اس کا مطلب جانا جائے اور اس کے مطابق مدینہ کے معاملے میں عمل کیا جائے اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام بخاری راہی مح اللہ فرست ہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتی مساجد کے کجاو باندھ کر کجاوے باندھ کر سفر کرنا جائز نہیں ہے سوائے تین مشدوں کے یعنی کہ اگر آپ سفر کرتے ہیں تو سفر ناجائز ہے سوائے اس سفر کے جو تین مشتوں کے لیے ہو مشر حرام مشر نبی اور مشر اقسا یعنی کہ کسی جگہ کو ت, کسی جگہ کی تعظیم کرتے ہوئے کسی جگہ کو اہمیت دیتے ہوئے ثواب کا سفر صرف تین مشتوں کے لیے جائز ہے مشر حرام مشر نبی اور مشرق چوتھی مسجد کے لیے سفر کریں گے تو وہ سفر جائز نہیں ہوگا مثال کے طور پہ ایک آدمی انڈیا سے سفر کرتا ہے مسجد قبا کی زیارت کے لیے تو اس کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے حالانکہ مسجد قبا ایک عظیم مسجد ہے اس کے فضائل احادیث میں آئے ہیں نبی علی السلاۃ وسلام فرماتے ہیں ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے کہ جو اپنے گھر میں وضو کرے اور مسجد کبا میں آ کر کوئی نماز پڑھے اسے ایک عمرے کی طرح ثواب ملے گا مدینہ میں کوئی آدمی موجود ہے اپنے گھر سے وضو کر کے جائے مسجد کبا میں نماز پڑھے عمرے کی طرح ثواب ملے گا لیکن اگر کوئی آدمی انڈیا سے پاکستان سے آتا ہے مدینہ اور آنے کا مین مقصد مشرق باہ ہے تو اس کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے مدینہ سے جب آپ جائیں گے مشدق باہ تو یہ سفر نہیں ہے شہر کے اندر آپ گھوم رہے ہیں لیکن جب سفر کیا جائے ایک شہر سے دوسرے شہر کا اور سفر کا مقصد صرف مشدق باہ ہو یا مین مقصد مشرق وبا ہو تو یہ سفر منع ہے کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ صرف تین مسجدوں کے لیے ایسا سفر کرنا جائز ہے چوتھی مسجد کے لیے ایسا سفر کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائی یہ تو مسجد با تھی مسجد مشرق کے بارے میں ہم نے جان لیا سفر کرنا جائز نہیں ہوگا تو کیا کسی قبر کی خاطر کسی پہاڑ کی تعظیم کرتے ہوئے اس کی خاطر کسی غار کی خاطر سفر کرنا جائز ہوگا وہ بدرجہ اولا منع ہوگا اب آپ کہیں گے کہ ایک آدمی لاہور سے کراچی جاتا ہے دینی تعلیم لینے کے لیے کیا اس کا یہ سفر جائز ہے یا ناجائز ہے یہ جائز ہے کیوں یہ سفر کراچی کو ہم یہ دیتے ہوئے نہیں ہے یہ سفر کراچی کی تعظیم کے لیے نہیں ہے یہ سفر علم کے لیے ہے جہاں علم ہوگا وہاں جائیں گے اگر وہ علم فیصل آباد میں ہوگا تو وہاں جائیں گے دلی میں ہوگا تو وہاں جائیں گے تو یہ علم کا سفر ہے جگہ کا سفر نہیں ہے ایک آدمی اپنے والدین کو ملنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے اس کا یہ سفر ممنوع نہیں ہے بلکہ جائز ہے سواب کا سفر ہے اور یہ سفر جگہ کی تعظیم کے لیے نہیں ہے یہ والدین کی وجہ سے ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کسی جگہ کو اہمیت دیتے ہوئے کسی جگہ کی تعظیم کرتے ہوئے ثواب کے لیے سفر کرنا منع ہے سوائے تین مشتوں کے مشر حرام مسئ نبوی مشر اقسا اب ایک حاجی مکہ سے مدینہ آتا ہے تو اس کے آنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے مس نبوی قبر نبوی نہیں عام طور پہ میرے بھائی آتے ہیں قبر کی خاطر جب کہ یہ چیز خود آپ کے فرمان کے خلاف ہے کسی غار کے لیے کسی قبر کے لیے کسی پہاڑ کے لیے سفر کرنا آپ کی احادیث کے خلاف ہے آئیے اس حدیث کو مزید سمنے کی کوشش کرتے ہیں امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس صحابی کے نام لیا میں نے ابو بسرہ غفاری یہ احادیث یاد کیجیے آپ نے اپنے کمرے میں دو صحباب کو بتانی ہیں واپس اپنے ملک میں جا کے جو ملنے کے لیے آئیں گے انہیں بتانی ہیں تو حوالہ نسائی شریف کا صحابی کے نام جناب ابو بسرا غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے جناب ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نو. وہ بھی کون ہیں صحابی ہیں جناب ابو ہریرا کہنے لگے ابو بسرا غفاری سے کہ میں تور پہاڑ کی زیارت کر کے واپس آ رہا ہوں کس پہاڑ کی زیارت کر کے اور میں نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے جناب ابو بسرا غفاری کہنے لگے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ جانے لگے ہیں میں آپ کو جانے نہ دیتا جناب کہنے لگے کیوں بھائی کہا کیا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی جس میں نبی علی اسلام فرماتے ہیں کہ تین مسجدوں کے علاوہ سفر کرنا جائز نہیں ہے ایک مسجد حرام دوسرے نمبر مسجد نبی تیسرے نمبر مسجد اقسا پہاڑ کیا مسجد ہے جی پہاڑ ہے اور کون سا پہاڑ ہے معمولی یا خاص قسم کا پہاڑ ہے خاص قسم کا پہاڑ ہے وہ پہاڑ جس پہ موسا علی اسلاط والسلام نے اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کیا تھا موسا علی اسلات و اسلام نے اللہ کا کلام سنا کس پہاڑ پہ تور پہاڑ پہ موسا علی اسلام نے اللہ سے کلام کیا کس پہاڑ پہ طور پہاڑ پہ تو کیا موسا علیہ السلات اسلام اس سے پہلے اللہ سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے کیا اس سے پہلے موسیٰ علیہ اسلام پہ اللہ کا کلام نازل نہیں ہوتا تھا جی میرے بھائی میرا سوال ہے آپ سے آپ کی توجہ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ موسا اسلام پہلی بار اللہ تعالی سے تور پہاڑ پہ ہم کلام ہوئے میرے بھائی پہلے موسیٰ علیہ اسلام پہ کلام نازل ہوتا تھا اللہ کا پیغام نازل ہوتا تھا وہی نازل ہوتی تھی لانے والے کبھی جبلیل علیہ السلام ہیں کبھی خواب میں اللہ کا کلام بتا دیا جاتا ہے کبھی دل و دماغ میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن موسا علیہ السلام نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہو یہ واقعہ پہلی بار ہوا تور پہاڑ پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا یہ ہے وہ اعزاز جو موسا علیہ اسلام کو ملا تو آج لوگ کہتے ہیں موسا کلیم اللہ کیا کہتے ہیں موسا کلیم اللہ اگر عام کلام ہوتا تو پھر تو ہر نبی کلیم اللہ ہے لیکن موسا علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی اللہ کی آواز میں سنا ہے تو یہ اعزاز انہیں کہاں ملا پہاڑ پہ تو یہ عام پہاڑ نہ ہوا یہاں پہ ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ چلتے چلتے ایک اور عقیدے کی اصلاح ہو جائے کہ موسا علیہ اصلاح اسلام کے علاوہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا ہے جی میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس موقع پہ میرا کے موقع پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا یہ بہت بڑا اعزاز ہے بہت بڑی فضیلت ہے بہت بڑی سعادت ہے اگرچہ لوگوں نے یہاں بھی غلوب سے کام لیا مبالغے سے کام لیا یہاں بھی لوگ حد سے آگے بڑھ گئے کیا کہنے لگے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا عرض پہ استقبال کیا اپنے ساتھ نعود بلّہ بٹھا لیا یہ غلط ہے ایسی باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں اور وہ بات نہیں کرنی چاہیے جس بات کا جواب دینا رودے قیامت مشکل ہو جائے البتہ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ نے اللہ کا کلام اس موقع پہ اللہ کی آواز میں سنا کیا آپ نے اس موقع پہ اللہ تعالی کی ذات کو دیکھا عام طور پہ خطیب حضرات آپ کی شان بیان کرتے ہوئے مبالغہ کرتے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے ہیں اور یہ بات بھی بڑے زور و شور سے کی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ تعالی کی ذات کو دیکھا نہیں میرے بھائی نہ آپ نے میں کے موقع پہ اللہ کی ذات کو دیکھا نہ موسا علیہ السلام نے تور پہاڑ پہ اللہ کی ذات کو دیکھا موسا علیہ السلام نے بھی کہا تھا نو اصبا راسوراف ربی آرینی اندر علی یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں یا اللہ میری خواہش ہے کہ تجھے دیکھوں اللہ نے کیا کہا تھا لن ترانی موسا تو مجھے نہیں دیکھ سکو گے ولا کن دل جبل فینس تقرر مکان ہوں فسو یہ پہاڑ ہے اس پہاڑ پہ میری تجلی ہوگی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پہ قیم و دم رہ گیا تو تم بھی مجھے دیکھ لینا پہاڑ پہ تجلی ہوئی موسا علیہ السلام پہاڑ کا اثر دیکھ کے بے ہوش ہو گئے اور اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکے نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دیکھا آئیے پوچھتے ہیں جناب عی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہمارا ہے جواب کون دیں گی ام المؤمنین آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث بخاری شریف کی حدیث کس کتاب کی میرے بھائی بخاری شریف کی جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرما رہی ہیں اور ان کی گفتگو سننے والے تابعی کا نام ہے مسروق کیا نام ہے جناب عائشہ گفتگو کر رہی ہیں مسئلہ سمجھا رہی ہیں اور جو مسئلہ سن رہا ہے ان کا نام ہے مسروق مسروق کہتے ہیں کہ جناب عائشہ نے فرمایا کہ تین چیزیں نوٹ کر لو جو تین چیزوں کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے یہ کون کہہ رہی ہیں جناب ایشا فرما رہی ہیں صحابی کہہ رہی ہیں آپ کی بیگم کہہ رہی ہیں میری آپ کی ماں کہہ رہی ہیں فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علی اصلاۃ اسلام کل کی باتیں مستقبل کی باتیں جانتے تھے وہ اللہ پہ تومت لگا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں کہ میرے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے قل لا يعلم من الغیب اللہ. یہ عقیدہ کون بیان کر رہا ہے جناب ایسا اور حوالہ قرآن پاک کا دے رہی ہیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا کہ میرے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے غیب کی چند باتیں تو معلوم ہو سکتی ہیں انبیاء آ رہی السلام اسلام کو اللہ نے اپنے نبیوں کو غیب کی چند باتیں تو بتائی ہیں جنت کے بارے میں بتایا جہنم کے بارے میں بتایا فرشتوں کے بارے میں بتایا جنوں کے بارے میں بتایا پل پلسرات کے بارے میں بتایا عہدے کوثر کے بارے میں بتایا اور ان کے ذریعے یہ معلومات ہمیں بھی مل گئیں یہ غیبی باتیں ہمیں بھی معلوم ہو گئیں نہ ہم عالم الغیب ہیں نہ کوئی اور عالم الغیب ہے عالم الغیب اک اللہ کی ذات ہے جس سے کوئی بھی بات مخفی اور پشیدہ نہیں ہے جناب عشا فرماتی ہیں دوسرے نمبر پہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علی اصلاۃ اسلام نے دین کی کو بات چھپا لی تھی وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی تم بس قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو تمہارے پاس کوئی اور علم نہیں ہے ہمارے پیروں کے پاس وہ علم ہے جو سینا در سینا چلا آ رہا ہے وہ جناب علی کے ذریعے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور اوپر جا کے سندھ ملتی ہے تم تو قرآن لے کے پھرتے ہو حدیثیں لے کے پھرتے ہو ہمارے بزرگوں کو علم کیسے ملا سینا در سینا تو جناب ایشا کیا فرماتی ہیں لوگوں کے بارے میں جناب ایشا کہہ رہی ہیں کہ جو آدمی یہ سمجھے کہ نبی علیہ السلاۃ اسلام نے دین کی کوئی بات عام لوگوں سے چھپا لی تھی وہ جھوٹ بول رہا ہے آپ نے کوئی دین کی بات نہیں چھپائی اور کیسے چھپا سکتے ہیں جب کہ اللہ آپ سے کہہ رہا ہے یا ایوہ الرسول بلغ ما ان کہ اے نبی علیہ السلاۃ وسلم جو دین آپ پہ نازل ہوا ہے بلغ اس کی تبلیغ کر دیں وہ لوگوں تک پہنچا دیں تبلیغ کا منع کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں پہنچانا تبلیغ کا منع کیا ہوتا ہے پہنچانا اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی السلام بلغ تبلیغ کریں پہنچائیں کیا پہنچائیں کس کی تبلیغ کریں جی کس دین کی ماں ان ضلع کا کا وہ جو اوپر سے کلام نازل ہوا اس کی تبلیغ کریں اپنے اپنے مسلک کی کتابیں کھول کر بیٹھ جانا اپنے اپنے بزرگوں کے خواب سنانا اپنے اپنے بزرگوں کے چلے سنانا اپنے اپنے بزرگوں کی کلامات بیان کرنا یہ کوئی تبلیغ نہیں ہے تبلیغی نصاب اللہ نے بیان کیا یاسول بلگ ماضی کا ربک قرآن کی تبلیغ کیجئے اور خود آپ نے بھی بیان کیا فرمایا کرتے تھے آپ عنی ولو آیا بلغو تبلیغ کرو پہنچاؤ ان میری طرف سے کیا پہنچاؤ ولو آیا قرآن پہنچاؤ چاہے تمہارے پاس ایک ہے تو تبلیغ اس کی کرنی میرے بھائیوں قرآن کی تبلیغ اس کی کرنی ہے آج قرآن کی تبلیغ کرنے والے لوگ بہت کم ہیں تلاوت سارے کرتے ہیں صبح صبح قرآن پاک کی صبح صبح تلاوت سارے ہی کرتے ہیں کہ جی برکت ہو جائے گی ہر ارف کے اوپر دس نیکیاں ملیں گی اور یہ صحیح بات ہے لیکن آگے بھی بڑھیں قرآن پاک نادن ہونے کا صرف مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ تلاوت کر لیں اور نیکیاں کمالیں لیں برکتیں حاصل کر لیں نہیں اس کو سمجھیں کہ اللہ کیا کہتا ہے اس کا مانا سیکھیں میرے رب نے مجھ سے کیا مطالبہ کیا ہے اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں میرے رب نے کن چیزوں سے مجھے روکا ہے اس کو سمجھیں لیت دبرو وہ آیا تھی اس کے اوپر غور و فکر کریں پھر اس پہ عمل کریں اس کے ذریعے جج حضرات فیصلے کریں اس کے ذریعے مریضوں کا علاج کیا جائے اور اس کے اوپر عمل کر کے نجات حاصل کی جائے کامیابی حاصل کی جائے قرآن پاک صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے صرف قسمے اٹھانے کے لیے نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ لیے دبر ہوا کہ اللہ نے کہا اس پہ غور و فکر کرو اسے سمجھو اس کا معنی جانو اس کا مطلب جانو دیکھو تمہارا رب تم سے کیا کہتا ہے تو میرے بھائیو جناب ایسا کیا کہہ رہی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ نبی علیہ اسلط اسلام نے دین کی کوئی بات چھپا لی تھی وہ بھی اللہ پہ الزام لگا رہا ہے کتنی باتیں ہو گئی دو تیسرے نمبر پہ جناب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ نبی علی السلاۃسلام نے اللہ تعالی کی ذات کو دیکھا ہے وہ بھی اللہ پہ تہمت لگا رہا ہے اللہ پہ جھوٹ بول رہا ہے کون کہہ رہی ہیں جناب عائشہ رضی اللہ تعالی انہا پھر انہوں نے اپنے موقف کی تائید میں یہ ایت لا لات الابصار وہو ویک الابصار تو جناب ایشا کیا کہہ رہی ہیں نبی اسلام نے اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا یا نہیں دیکھا جناب ایشا کہہ رہی ہے نہیں دیکھا حوالہ بخاری شریف کا ایک اور حدیث سنیے گا اب حوالہ دین ہوں مسلم شریف کا کس کتاب کا اور حدیث روایت کرنے والے صحابی کے نام نوٹ جئے جناب ابو غفاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے سوال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہل رعی اے نبی علی اسلاد اسلام کیا آپ نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے سوال کرنے والے صحابی جواب دینے والے خود آپ آپ نے کہا نور اننا ارا وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں آپ نے یہ نہیں کہا نہیں دیکھا بلکہ کہہ رہے سوال عجیب ہے سوال پہ تعجب ہے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں یہ صحابہ احرام کا قیدا ہے کسی وہابی کا نہیں یہ سعودی عالم دین کا موقف نہیں بیان کر رہا بخاری مسلم کے حوالے دے کے صحابہ کرام کا موقف بیان کر رہا ہوں نبی علی اللہۃ اسلام کی حدیث بیان کر رہا ہوں البتہ اس میں کچھ کو شبہ نہیں ہے کہ نبی علی اللہ نے اللہ کی ذات کو خواب میں دیکھا ہے کیسے دیکھا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے بیداری کے حالت میں آپ نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا البتہ رودے قیامت سارے مومن جنت میں جانے والے سارے جنتی اللہ تعالی کے چہرے کا دیدار کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو ان میں شامل کر دے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انت, انتیس میں اس بارے میں وجوہ یوم نادرا الا ربی ہا نادرا قیامت کے روز کئی چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے تو میرے بھائیوں روزے قیامت اللہ تعالیٰ یہ اعزاز دے گا یہ سعادت بخشے گا لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کو کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تو میرا موضوع کیا تھا یہ تو عقیدے کی بات آئی تھی میں نے چاہا اس کی اصلاح کر دوں ورنہ بنیادی طور پہ میرا موضوع کیا تھا کہ موسا علیہ السلام نے تور پہاڑ پہ اللہ کا کلام اللہ کی آواز میں سنا طور پہاڑ عظیم پہاڑ ہوا ابو حرا رضی اللہ عنہ اس کی زیارت کے لیے گئے ہیں اور ابو بسرا غفاری کہہ رہے ہیں ابو حریرا اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا میں آپ کو کبھی بھی جانے نہ دیتا میرے بھائیوں کیوں پہاڑ وہ جس پہ نبی کہ موسا علیہ اسلام پہاڑ وہ جس پہ اللہ نے کلام کیا موسا علیہ اسلام سے اور جناب ابو بسرہ کہہ رہے ہیں جناب ابو رحرا سے اگر مجھے پہلے معلوم ہو جاتا میں جانے نہ دیتا کہا اس لیے کہ نبی علی است اسلام نے فرمایا تھا کہ دنیا میں صرف تین مسجدیں ہیں جن کا ثواب کے لیے عبادت کے لیے سفر کرنا جائز ہے ایک مسجد حرام دوسرے نمبر پہ مسجد نبی جس نمبر مسجد اقسا ورنہ کسی اور پہاڑ کسی اور مسجد کا سفر جائز نہیں ہے. اور امام ازرقی روایت کرتے ہیں امام ازرقی روایت کرتے ہیں اپنی کتاب اخبار مکہ میں کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن کے پاس ایک آدمی آئے کہنے لگے آپ صحابی ہیں آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے کیا مسئلہ ہے جی میں تور پہاڑ کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں جناب عبداللہ بن عمر نے بھی اسی حدیث کا حوالہ دے کر کہا نہیں تور پہاڑ کی زیارت کے لیے نہیں جانا کیونکہ نبی علیہ اجلاط اسلام نے فرمایا تھا کہ صرف تین مجدے ہیں جن کا عبادت کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے ایک آدمی انڈیا سے آتا ہے صرف غار ہرا کی زیارت کے لیے کعبہ کی زیارت اس کا مین مقصد نہیں ہے تو اس کا یہ سفر آپ کی حدیث کے خلاف ہے ایک آدمی غارے سور کی زیادت کے لیے سفر کرتا ہے مکہ سے نہیں دوسرے ملک سے آتا ہے دوسرے شہر سے آتا ہے تو اس کا یہ سفر نبی علیم کی حادث کے خلاف ہے آج کافلے نکلتے ہیں پاکستان سے انڈیا کے مقدس مقامات کی زیادتوں کے لیے ان کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے آج کافلے نکلتے ہیں پاکستان سے ایران کے مقدس مقامات کی زیادت کے لیے ان کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے آج کافلے نکلتے ہیں شام اور عراق کے قدس مقامات کی زیارت کے لیے ان کا یہ سفر شریعت کے خلاف ہے نبی علیہ صاحب السلام فرماتے ہیں لا تشدال مساجد صرف تین مسجد ہیں جن کے لیے عبادت کے نکتہ نگاہ سے سفر کیا جا سکتا ہے ایک مسجد حرام دوسر مسجد نبوی تیسرے نمبر پہ مسجد اکسا تو میرے بھائیو اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ مسجد نبوی کتنی عظیم مسجد ہے مس نبوی کتنی عظیم مسجد ہے کہ یہ ان تین مسجدوں میں شامل ہے جن کی خاطر سفر کیا جا سکتا ہے اور دوسرا یہ معلوم ہوا کہ حادی جب مکہ سے مدینہ آئے گا اس کا مین مقصد مسجد, مسجد نبوی ہونا چاہیے مسجد نبوی میں آئے نماز پڑھے اس کے بعد آپ علیہ السلام کی قبر پہ جائے درود و سلام پڑھے لیکن بنیادی مقصد قبر ہو دوسرا مقصد مقصد ہو یہ آپ کی حادث کے خلاف ہے بلکہ آپ کی زندگی میں بھی کیا ہوتا تھا امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علی اصلاۃ وسلام مسجد میں تشریف فرما ہے ایک صحابی آئے مسجد میں داخل ہوئے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کو سلام کیا آپ نے کہا میرے صحابی واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی واپس چلے گئے نماز پڑھی پھر آپ کے پاس آئے آپ کو سلام کہا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوئی صحابی تیسری بار آئے آپ کو سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا کہا میرے صحابی واپس چلے جاؤ نماز پڑھو تم نے نماز نہیں پڑی پھر آپ نے اپنے عظیم صحابی کو نماز پڑھنے کا درست طریقہ بتایا تین دفعہ اس عظیم صحابی اس عظیم ولی کی نماز ریجیکٹ ہوئی اس حدیث سے ایک تو مسئلہ یہ معلوم ہوا نماز مردی کی نہیں ہوگی نماز مسجد کے مطابق نہیں ہوگی نماز ملک کے مطابق نہیں ہوگی نماز مسجد کے مول صاحب کے مطابق نہیں ہوگی نماز ویسے پڑی جائے گی جیسے آمنہ کے لال نے پڑھی ہے سلو کما ای تمونی وسلی دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا صحابی آتے ہیں پہلے اللہ کا قدا کرتے ہیں پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر آ کو سلام کرتے ہیں تو جو مدینہ میں آئے گا پہلے مس نبوی میں آئے نماز پڑے اس کے بعد آپ کی قبر پہ جائے دو سلام پڑے تو میرے بھائیوں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج من اور ضعیف قسم کی روایات لوگوں میں پھیلا دی گئی ہیں جن کی وجہ سے لوگ حد کی اتنی نیت نہیں کرتے جتنی آپ کی قبر کی زیاد کی نیت کرتی ہیں ایسی روایات پھیلا دی گئی ہیں مثلاً چند روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں نمبر ایک یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ من جا ولم فقد جفانی کہ ولم جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ سے جفا کی نمبر دو جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی نمبر تین جس نے میرے فوت ہونے کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی نمبر چار جس نے ایک ہی سال میں میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ اسلام کی زیارت کی اسے میں اللہ کی جانب سے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں یہ چاروں روایات من اور انتہائی ضعیف قسم کی ہیں یہ میرا دعویٰ نہیں ہے یہ دعویٰ ہے امام و خیلی کا جو چوتھی صدی کے امام ہیں تین سو بائیس ہجری میں فوت ہوئے ہیں ابھی پندرہویں صدی چل رہی ہے یہ دعویٰ میرا نہیں ہے یہ دعویٰ ہے امام دارا قدری کا تین سو پچاسی ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ دعویٰ میرا نہیں ہے یہ امام بہکی کا ہے جو پانچویں صدی میں فوت ہوئے ہیں ان کے بعد آنے والے ابن تیمیہ ابن حجر ابن عبد الحادی یہ سارے اعم اکرام وعدے کر چکے ہیں کہ آپ کی قبر کی زیارت کے لیے جن روایات کو رواج دیا جا رہا ہے یہ چاروں روایات جو ہیں انتہائی ضعیف قسم کی ہیں اور آپ نے فرمایا تھا من قدب علی متعمدن فَلْيَتَبَوَّعْ مَقَدَوْ مِنَ النَّارِ جو میرے ذمہ جانبوت کے وہ بات لگائے جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے سلام پڑھا جائے بار بار پڑا جائے جہاں پہ بیٹے ہیں پڑیں۔ درود وہاں سے پڑھیں یہاں سے پڑھیں سلام پڑھیں اور ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعہ آپ تک پہنچتا ہے لیکن مدینہ آنے کا مقصد یہ ہو مین مقصد یہ ہو کہ آپ کی قبر کی زیارت کی جائے یہ مقصد جو ہے آپ کی حدیث کے خلاف ہے اللہ طرح سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقائد کی اصلاح کرنے کی توفیق نیت فرمائے اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں آج جس بھائی کا سوال ہو وہ لکھ کر بھیج دیں